الحمدللہ <سؤال> <تصفيق> الحمدللہ <الحمد وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی وصلی الله تعالى ولی و اصحابی الدین خلاصۃ العرب العربا اب خیر الخلاء اقباد العمبیا وہم قنجوم فسما الاتدا اب القتدا وہم مفاطی حرحمۃ و مصعبی الغَر اعوذ باللہ من اللہ منشان بسم اللہ و قذا رب کا اللہ تعبود عیادین احسانہ اما یبل غن دل قبر احدا اوقلاما فلاطقُ الہمافم ولا تنحرم وق المہ قول کریمہ وقف لہما جنا حضمن رحمت وقرہ کمار ربیانی رب صَغِيرًا صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا ايها الذين امنوا ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ شاہین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود شریف صل على محمد عل محمد کما صلی تلّہ ابراہیم و الا حميد مجيد اللهم المجید على محمد وعلى الم محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم و اعلی علی ابراہیم انََََََََََ کا واجب الاحترام بزرگو اور عزیز دوستو پیش نظر آیات مبارکہ سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر بائیس اور تیئیس آپ کے سامنے تلاوت و سماعت کی ابھی ابھی ہم سب نے سعادت حاصل کی اور اس کے علاوہ موضوع کے ابتدا کے لیے سورحود کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ادینکل ادب دین مکمل طور پر ادب ہی ادب کا نام ہے دین ہمیں فرق مراتب حقوق اور فرائض سب کچھ سمجھاتا ہے چنانچہ حق تعالی نے فرمایا ان اللہ یا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان الامانات الى لہٰ کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ اور امانت صرف روپے پیسہ یا کسی جنس کے رکھ لینے کا نام امانت نہیں ہے بلکہ امانت ہمارے ذمہ جو دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور امانت ہے لہذا دین میں بحیثیت مسلمان سب سے پہلا حق ہم پر اللہ رب العزت کا ہے کہ ہم اسی کو خالق اور مالک اور معبود حقیقی جانیں اور پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر حق سید بلد آدم فخر کائنات امام المبیا اولمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرتن بعدد کل ضرۃن کا ہم پر حق ہے اور پھر اسی طرح باقی انبیاء اور پھر صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد اولیاء اللہ اور دیگر صالحین کے ہم پر سب پر حقوق بنتے چلے جاتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی رشتے اور کسی شخصیت کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق بنتا ہے تو وہ حق والدین کا ہے اور مفسرین نے لکھا کہ حقیقتا تو انسان کا خالق اللہ رب العزت ہے مگر سبب کے طور پر اللہ رب العزت نے جو سبب بنایا وہ سبب انسان کی تخلیق کا والدین ٹہرے لہذا مجازن انسان حقیقتا اللہ کی تخلیق مگر سبب کا راستہ والدین چنانچہ قرآن میں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو سب سے زیادہ بیان کیا اور اپنے فوراً بعد بیان کیا فرمایا انشکر لی میرے شکر گزار بن جاؤ والے والدیک اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو انشکرلی والے والدیک میرے اور اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ اور یہاں بھی سورہ بنی اسرائیل میں جنایات کو آج ہم نے بنیاد بنایا ہے اس میں بھی حق تعلیٰ یہی فرماتے ہیں وزا رب کا اللہ تعبود اللہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے یہ حکم ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے تیرے رب کی طرف سے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو وہ بل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کا سا راستہ اختیار کرو احسان والا راستہ اختیار کرو اور یہ صرف امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب جو آفاقی ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان سب کو یہی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کرو وہ اخذ میسا کا بنی اسرائیل کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا عہد لیا بنی اسرائیل سے وہ و از اخذیصا کنی اسرائیل اللہ تاب بدو الا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا راستہ اختیار کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان والا راستہ اختیار کرو اور پیش نظر آیات میں تو حق تعلیٰ فرماتے ہیں ولا تقلمافن یہ اف جو ہے نا لفظ اف بعض مفسرین اس کا ترجمہ ہو سے کرتے کہ لفظ ہو بھی نہ کہو لیکن اگر آپ لفظ اف کو ہی سمجھ لیں یہ اف غصے کی سب سے آخری ڈگری ہے ہوتی ہے نا ایک سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے کہ یہ بڑی ڈگری ہے اور ایک چھوٹی ڈگری ہوتی ہے تو سب سے آخری ڈگری غصے کی اف ہے غصے کی پہلی ڈگری تو یہ کہ انسان کا ہاتھ چلتا ہے اور دوسری ڈگری یہ ہے کہ انسان کا جب کہیں پر ہاتھ کا بس نہیں چلتا کسی پر تو پھر زبان چلتی ہے جہاں انسان کے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں اور مد مقابل پر نہیں اٹھ پاتے ہیں تو پھر اس کی زبان چل رہی ہوتی پھر وہ گفتار میں غصہ ٹھنڈا کر رہا ہوتا اور جب بالکل بے بس ہو جاتا ہے انسان جب اس کا نہ ہاتھ چل رہا ہو نہ زبان چل سکتی ہو تو پھر وہ غصے میں آخری لفظ جو اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ لفظ اف ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اف میں اس آدمی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو ہم تعلیٰ نے فرمایا ولا تک اللہ افن والدین کے سامنے یہ غصے کی آخری ڈگری کا بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے حسن بصری رحمہ محلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس اف کے لفظ کے نیچے کوئی اور ڈگری ہوتی کوئی اور ایسا حرف یا لفظ ہوتا جو اس اف سے بھی نیچے کے غصے کو اظہار کرتا تو یہاں اس کو بھی فرما دیتے مگر یہ اف سب سے آخری درجہ ہے غصے کا تو حق تع نے فرمایا اپنے والدین کے سامنے اوف تک نہ کرنا کوئی بات تمہیں گران گزرے تو اف بھی نہ کرنا خاموش بیٹھ جانا اسی میں تمہاری بھلائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا حق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا تم پر حق ہے اس نے کہا پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ کا تم پر حق ہے عرض کیا پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ کا تم پر حق ہے اس نے کہا پھر اس کے بعد فرمایا پھر تمہارے والد کا تم پر حق تین مرتبہ والدہ کا حق بتا کر پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے والد کا تم پر حق تو یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا کہ دراصل والدہ انسان کے لیے تین ایسے مرحلوں سے گزرتی ہے کہ اس میں والدہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوتا ایک جب والدہ اس کو حمل میں لیتی ہے تو نو مہینے تک بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے یہ پہلی پہلا سٹیپ ہے پھر درد ذہ میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ دوسرا اور پھر اس کے بعد دو سال تک بچے کی رضاعت اور اس کی مکمل خدمت نہ یہ اپنے پیشاب پخانے کو غلازت کو صاف کر سکتا ہے نہ اظہار کر سکتا ہے تو یہ اگر پوری رات سردیوں کی پیشاب میں لت پت پڑا رہے تو ماں اس کے ساتھ جاگ کر اپنے بیگے کپڑوں میں وقت گزار کر اس بچے کو سردی سے بچاتی ہے جب تک بچہ سوتا نہیں ماں کو نیند نہیں آتی سارا گھر سویا پڑا ہوتا ہے باپ بھی کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتا ہے اس کی ٹینٹیں بند کرو اور ماں بچاری اس کو پھر لے کر کمرے سے باہر کبھی آنگن میں گھر کے لے کر گھوم رہی ہوتی تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ تم پر تمہاری ماں کا حق پھر اس کے بعد تمہارے باپ کا کہ وہ تمہارے معاش کا تمہاری زندگی کا تمہارے تعلیم و تربیت کا تمہارے رہن سہن کا تمام خیال کرتا ہے تو پھر باقی امور میں تمہارے والد کا تم پر حق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت مسند احمد کی روایت فرمایا کہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے یا جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہیں یا جہنم کے دروازوں میں سے دروازہ ہے اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ اختیار کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ ان کو بناؤ یا ان کے ساتھ ترش روئی اختیار کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ کھولو کوئی صاحب اپنی والدہ کو کمر پر بٹھا کر حج کروا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لگے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا انہوں نے فرمایا تم نے جو دودھ ان کا دو سال تک پیا اس میں سے دو گونٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا گرچہ سے تم نے بہت نیکی کمائی ہے کہ اپنی والدہ کو کمر پہ بٹھا کے حج کرا رہے ہو مگر وہ دو گونٹ دودھ کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے ہو کسی صحابی سے غلطی سرزد ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد سرزدو گے اس کا کفارہ کیا ادا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری والدہ یا والد زندہ ہیں اس نے کہا نہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں تو پھر پوچھا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے کہ لگے جی میری ایک خالہ زندہ ہے فرمایا جاؤ اس کی خدمت میں لگ جاؤ الخال تو کل ام تمہاری خالہ ایسی ہے جیسی تمہاری ماں اس کی خدمت کرو گے تمہارے گناہ کا کفارا ادا ہو جائے گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ والدین کی خدمت کرتے رہو دیکھے صحابی کا رتبہ کتنا بڑا ہے امبیا اور رسول کے طبقے کے بعد سب سے افضل طبقہ انسانوں میں اصحاب رسول کا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب فیض سے براہ راست تربیت حاصل کی ہے اور ساری دنیا کے ولی مل کر ایک ادنا سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اگر ساری دنیا کے اولیا سارا سال کے تین سو پینسٹھ دن روزے رکھیں اور پوری رات عبادت میں لگ کر سوک کے کانٹا ہو جائیں مگر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ اتنے بڑے شان والے لوگ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی اور مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو وصیت فرماتے ہیں کہ عمر میرے بعد اگر مدینہ میں کرن سے اویس چلا آئے کرن کا اویس مدینہ میں آئے تو اس سے دعائیں کروا لینا اپنے لیے وہ مستجاب الدعوات ہے چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں روزانہ مدینہ کے انٹرنس کے راستے پر کھڑے ہو کر آنے والی قافلوں کا جب بھی انہیں خبر لگتی تو قافلے کے استقبال کے لیے جاتے اور معلوم کرتے کہ یہ قافلے کہاں سے آئے ہیں تو جب پتہ چلتا کہ کرن سے کوئی قافلہ آیا تو ان سے پوچھتے کہ تم میں کوئی اوے سے قرنی تو نہیں ہے اور بالآخر ایک دفعہ جب اوے سے قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی اب وہ دابئی ہیں اور یہ صحابی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم نے اس تابعی سے اپنے لیے دعا کروانی ہے تو اس کو لے کر بیٹھ گئے کہ میری مغفرت کے لیے دعا کرو یہ مقام اویس قرنی کو کیوں ملا یہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا کہ وہ مستجاب و دعوات ہو گئے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو والدین جن کے حیات ہیں وہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں ہے اور جن نصیبوں کے جا چکے تو وہ اب ہاتھ ہی ملتے رہیں گے مگر یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں تو بھی راستہ کھل جائے گا والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی رہے تو راستہ کھل جائے گا دیکھیں پانچ چیزوں کو دیکھنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے دنیا میں پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو صرف دیکھا جائے تو اس کے دیکھنے میں بھی ثواب ہے ایک بیت اللہ ہے خانہ کعبہ کی طرف صرف دیکھتے رہنا بھی عبادت ایک قرآن کریم ہے کہ اس کی طرف اگر پڑھا نہ جائے صرف دیکھا بھی جائے تو عبادت ثواب ہے اور ایک چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو کنواں ہے یا زمزم کا جو چشمہ ہے اس کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے اور ایک علماء حق کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا بھی ثواب ہے اور ایک اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے صحابہ کو جب پتا چلا کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم تو بار بار ان کی طرف دیکھتے ہیں فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے تم سو مرتبہ دیکھو اللہ تمہیں سو حج اور عمروں کا ثواب عطا کریں گا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی جس کو آپ عام اردو میں سالی کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہے مگر ان کی والدہ کو حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حجرت کے بعد یہ اپنی بیٹی اسما سے ملنے چلی آئیں کچھ توفے تحائف لے کر آگئیں تو حضرت اسما بنت ابی بکر نے ان کو گھر پہ بٹھایا اور خود حجرہ رسول میں پہنچ کر اپنی بہن سے کہتی ہیں کہ عائشہ ذرا حضور سے پوچھ لو میری ماں مشرقہ ہے مگر مکہ سے چل کر مجھے ملنے آئی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے شریعت کا کہ میں اس سے ملاقات کروں یا نہ کروں کیا رویہ اختیار کروں کیا نہ کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کا حق تم پر برابر ہے صاحب ہما الدنیا دنیا معروفہ دنیا کے معاملے میں اپنے کافر والدین سے بھی اچھا برتاؤ کرو دین کے معاملے میں ان کی بات نہ مانو اگر ماں باپ تم سے کہیں کہ شرک کا راستہ اختیار کرو مزار پر ہمارے ساتھ تشریف لے چلو تم اللہ بیٹا دے گا وہاں ککڑ دیں گے اللہ پتر دے گا تو وہ نہ مانو ان مگر وہ بھی ایسے نہ کہ تم جھڑکنے لگ جاؤ کہ ابو جی تھی مشرق ہو گئے ہو تارا دماغ کم نہیں کردہ نہیں نہیں, نہیں. صاحب ہومافی دنیا معروفہ طریقے کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان کی اس بات کو ڈوج کرو تاکہ ان کو برا بھی نہ لگے تو شریعت طاہرہ نے رہنمائی کی ہے ہماری کہ دیکھو والدین بہت بڑا خزانہ ہے تمہارے پاس جنت کمانے کے لیے حضرت سفیہ نے سوری رہ اللہ ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن راستہ چل رہا تھا تو مجھ سے آگے ایک عامی شخص جا رہا تھا غیر عالم مگر وہ کبھی راستے سے پتھر اٹھاتا تو بھی کچھ بڑبڑا کر بولتا کبھی راستے سے کانٹا ہٹاتا تو بھی کچھ منہ میں بولتا مجھے تعجب ہوا کہ یہ آدمی راستے سے چیزیں تو رکاوٹیں تو ہٹا رہا ہے مگر یہ بولتا کیا ہے میں اس کے قریب چلا گیا تو جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا جب وہ پتھر اٹاتا ہے تو کہتا ہے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو دینا جب کانٹا ہٹاتا ہے اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو دینا اے اللہ اس کا ثواب میرے والد کو میری والدہ کو فرما میں حیران کھڑا ہو گیا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم عطا کیا میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئی اور یہ عامی آدمی ہے جو بھی صدقہ کر رہا ہے تو اس پر ثواب اپنے والدین کو دیتا چلا جا رہا ہے کتنا خوش نصیب ہے یہ حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا الاؤن جنت میں میرا رفیق اور میرا ساتھی میرا پڑوسی کون ہے اللہ پاک نے فرمایا فلاں قصبے کا قصائی تیرا پڑوسی ہے حیران ہو گئے الاؤ دنیا میں ڈنڈی مارنے والے دو ہی لوگ ہیں ایک کسائی ایک سونارا بےچارا یہ مشہور ہیں ان پر اعتماد گھر والے بھی نہیں کرتے وہ گوشت میں ڈنڈی مارتا ہے یہ سونے میں ڈنڈی مارتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے اللہ العالمین آپ نے کسائی کو میرا پڑوسی بنا دیا ہے خیر چل کے گئے دیکھنے کے دیکھوں تو صحیح آدمی ہے کیسا جس کو ہمارا پڑوس مل رہا ہے اب جو گئے اور دیکھا تو کسائی اپنی دکان پر لوگوں میں گوشت جیسے خریدار آ رہے ہیں اس طرح دیتا چلا جا رہا ہے لیکن جب کوئی اچھی بوٹی آتی ہے اس کو سائیڈ پہ کر لیتا ہے جب شام کو دکان بند کرنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مسافر ہوں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں اس نے کہا بسم اللہ چلیں بے تکلف دور تھا اس دور میں دہشت گرد رات کو نہیں آیا کرتے تھے کہ کوئی کھانا خراب آ کر بم رکھ جائے تو اس نے کہا چلیں جی بسم اللہ لے گئے اپنے ساتھ گھر اب جو موسا علیہ السلام نے دیکھا تو اس کی والدہ مفلوج بوڑھی عورت ہڈیوں کا پنجرا اس نے پہلے تو جا کر گوشت ہانڈی میں چڑھایا اس کو تیار کر رہا ہے اور ادھر والدہ کے لباس کو بدلا اس کے چہرے کو صاف کیا اس کی جو جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کی پھر والدہ کو کندھا دے کر بٹھا دیا اور جو گوشت تیار کیا تھا وہ اپنے ہاتھ سے لکما توڑتا چلا جا رہا ہے اور ماں کو کھلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نظارہ دیکھ رہے تو وہ عورت اپنے منہ کے اندر کچھ بڑبڑائی موسا علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہتی ہے کہنے لگا یہ پوری ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہا نہیں پھر بھی کہتی کیا ہے کہتی ہے دیکھو کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسا کا پڑوسی بنائے اب کہاں ہمارا پیغمبر کہاں ہے کسائی کہنے لگا نہیں اس کی دعا قبول ہو گئی ہے واقعی اللہ نے تجھے میرا پڑوسی بنا دیا ایک عام دنیاوی آدمی بوڑھا آدمی لکڑہارا وہ جب بوڑھا ہو گیا تو وہ چارپائی میں پڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ریت ہے جو بوڑھا ہو جائے اس کو ہم یا مسجد بیچ دیتے ہیں یا پٹھان ہجرے میں, میں بیچ دیتے ہیں اور شہروں والے مسجد بیچ دیتے ہیں کہ اب جا کے مسجد کا مسجد کے نمازیوں کا کھانا خراب کرو وہاں کھانس گھر میں نہیں کھانسنا تو وہ بوڑھا آدمی چارپائی میں بیٹھا ہوا اور جوان بیٹا اس کا لکڑی کا جو کام ان کا تھا کارپینٹر کا وہ کر رہا ہے اب یہ اسی سال کا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا وہ دیوار پہ کیا کالی چیز بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے وہ رندا چلانا بند کیا اور کہنے لگا وہ ابا جی بیٹھا ہوا ہے اب پھر اس نے اپنا کام شروع کیا تو باپ نے پھر آواز دی بیٹا وہ دیوار پہ کالی چیز کیا بیٹھی ہوئی ہے کہنے لگا ابا جی کوا ہے کبوہ دیکھیں ٹون بدل رہی ہے جب باپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو بیٹے کے لہجا ہی بدل گیا کہنے لگا ابا جی کووہ کوا کمجھ نہیں آتا آپ کو اب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھ لیا تو یہ سٹ پٹا گیا کہنے لگا جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کوا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کوا جانور ہے اڑنے والا اس نے کہا بیٹا ذرا میری ڈائری لے کر آؤ کمرے سے اب جو بیٹا ڈائری لایا تو باپ نے سفے کے اور آگ پلٹنے شروع کیے تو ایک سفا کھول کے بتایا کہ بیٹا جب تو دو سال کا ہو گیا تھا تو دیکھ میں نے ڈائری میں لکھا ہے کہ آج میرے بیٹے نے پہلی مرتبہ بات کرنی شروع کی ہے تو اس نے پچیس مرتبہ مجھ سے دن میں پوچھا کہ با دیوار پہ کیا بیٹھا ہے اور میں ہر مرتبہ اپنا کام چھوڑ کر جا کر اس کو بوسا دے کر بتاتا کہ بیٹا یہ کوں بیٹا ہوا ہے. کہ بیٹا ت نے پچیس مرتبہ دن میں پوچھا تھا میں نے ہر مرتبہ تجھے بوسا دے کے بتایا تھا کہ یہ کوں بیٹا ہوا ہے اور تو چار مرتبہ برداشت نہ کر سکا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ماں باپ اپنا خون جگر دے کے بچوں کو پالتے ہیں اور اولاد پھر بگڑ جاتی ہے یہ آج کی نہیں پرانی ریت ہے کہ اولاد بگڑ جایا کرتی ہے پھر ماں باپ کو کہہ دیا آپ کو سمجھ نہ آتا ہے آپ اس دور میں جی رہے ہیں یہ دور تو آئی ٹی کا دور ہے آپ کو کیا پتا ابا جی آپ تو ان انگوٹھا چاپ آدمی ہیں حالانکہ ابا جی ہی اس کے رانے کا ذریعہ بنے ہیں اس دنیا میں اس کو وجود بخشنے والے ہی اس کے ابا جی اور ابا جی ہیں بیٹیاں ماؤ سے کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا بیٹے والدین سے کہتے آپ کو کچھ نہیں پتا ابا جی سٹیا گئے دیکھیں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں قبرستان سے اس کا گزر ہوا اس نے جو دیکھا تو قبرستان میں اچانک ایک قبر کھلی اور اس قبر میں سے گدا نکلا اور اس گدے کے پیچھے ایک چابک بردار آدمی قبر سے نکلا اور وہ گدھے کو مارے جا رہا ہے اور قبرستان کے پورے اردا گرد گدے نے بھی چکر لگایا اور چابک بردار اس کو چابک مارے چلا جا رہا ہے مارے چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ واپس آ کر وہ اپنی قبر میں اندر داخل ہوا قبر پھر بند ہو گئی یہ صاحب حیران رہ گئے کہ یا, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے سوچا کہ قریبی بستی میں جا کے پتا کروں کہ یہ کس بد آدمی کی قبر ہے جب قریبی بستی میں گیا اور پوچھنا شروع کیا کہ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ یہاں قبرستان میں اب جیسے ہی اس نے قبرستان کہا وہ الاکے والے خود سے شروع ہو گئے کہنے لگے قبرستان میں قبر کھلی اس میں سے گدا نکلا اس کے پیچھے چابک بردار آدمی تھا وہ اس کو مارے چلا جا رہا تھا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوا یہ کیا ماجرا ہے کہنے لگے یہ ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان تھا اور اس کی ماں بوڑھی تھی وہ جوان اپنی ماں سے کہا کرتا تھا گدی کی طرح نہ بڑبڑاؤ چپ کرو جب بھی اس کی ماں اس کو کوئی کام بولتی وہ کہتا گدی کی طرح نہ بڑبڑاؤ چپ کرو. بالآخر اللہ رب العزت نے اس کو جوانی میں موت دی اور جس دن سے اس کو دفنایا ہے اس کو قبر میں اللہ رب العزت نے گدھا بنا دیا ہے شیخ لکھتے ہیں اب اگر تمہیں گدا بننا ہو تو اپنے والدین کو گدے کی نسبت کرو اگر تمہیں بندر بننا ہو تو اپنے والدین کو بندر کی نسبت کرو اگر کسی کو کتا بننا ہو تو اپنے والدین کو کتوں کی نسبت سے پکارے قبر میں وہ حشر اس کا ہو جائے گا لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو یہ بڑا نازک رشتہ ہے دیکھیں نا اتنا نازک ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انشکر لی ولی والد میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن اور ہم جھڑکیاں دیتے چلے جاتے ہیں ہم جھڑکیاں دیتے چلے جاتے ہیں حضرت حضر عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک عجیب واقعہ روایت کرتے ہیں جس کو علامہ کرتبی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا فرماتے ہیں ایک صحابی نوجوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میرا باپ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے آپ ذرا اس کو بلا کر سمجھا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اپنے بوڑھے باپ کو جب وہ نوجوان اپنے باپ کو بلانے گیا تو اللہ رب العزت نے جبرایل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ میرے محبوب یہ تو اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کرتا ہے لیکن جب اس کا باپ آئے نا تو اس سے ذرا سوال کرنا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے دل میں کہیں ابھی آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنے وہ ذرا ہمیں سناؤ تو آپ کو سٹوری سمجھ میں آ جائے گی نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب باپ بیٹا دونوں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا تم پر شکایت کرتا ہے کہ تم اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو تو کہنے لگا کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ میں اگر اپنی ذات اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کے علاوہ کسی اور تیسری چیز پر پیسہ لگا رہا ہوں تو پھر میں ظلم کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بات سمجھ آ گئی اب یہ بتاؤ وہ کون سے الفاظ ہیں جو تم نے اپنے دل کے اندر کہیں بھی تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے وہ ذرا مجھے سناؤ وہ شخص دو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہی تو کمالے کہ آپ کا رب وہی کے ذریعے سارے غیب باتوں کا علم ظاہر فرما دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو آپ پر پختہ کر دیتا ہے یہ بات تو ابھی تک میں نے کسی اور سے نہیں کہی یہاں تک کہ اپنے زبان پہ یہ شکوہ نہیں لایا تھا صرف دل میں میں نے کچھ اشعار کہے تھے میرے رب نے آپ کو جب وہ بھی بتا دیے تو پھر سن لیں اور انہوں نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے فرمایا غذا تو کا مولود منتق یاف آ غزل تو کا مولود و منتقیا تو اللہ بما اجنی علیہ کا وطن حلو میں نے تجھے بچپن میں غذا دی جوانی میں بھی تیری تمام تر ذمہ داری اٹھائی تمہارا سب کھانا پینا میرے ہی ذمے تھا عزل ظافت کا بسک لم ابت جب تجھے کوئی بیماری لگ جاتی نا رات میں لسک ماہرن اتمل ملو تو میری پوری رات ایسی بے قراری میں گزرتی جیسے یہ بیماری مجھے لگ گئی ہو تجھے نہ لگی ہو اور میں ساری رات ایسے بے قراری میں گزارتا کہ جیسے مجھے حالان کے پتہ تھا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے اور اس سے پہلے کبھی موت نہیں آ کے دینے والی لیکن تیرے معاملے میں میں ڈرتا رہتا تھا اور جب تو جوان ہوا اور کچھ تیرے ہوش سنبھلنے لگے تو پھر تو نے اپنا رویہ میرے ساتھ تبدیل کر لیا جالت جزائی فضا زن کا ان تل مفزل تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے دینا شروع کیا گویا تم مجھ پر احسان اور انعام کر رہے ہو فلئی فلئی تک ازالم ترا حق ابوتی فلئی تق اضالم ترا حق ابوتی اگر تم کاش کہ تم میرے باپ ہونے کا حق ادا کر دیتے لیکن اگر تم میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو فعل تمل جار المساکب یف تو اے کاش کے تم ایک اچھے شریف پڑوسی ہی بن کے میرے ساتھ زندگی گزارتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو اس نوجوان صحابی کا گریبان پکڑ کر فرمایا انتا وہ مالک و ابیک تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت خبردار جو آئندہ سوال کیا تھا میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر ماں باپ ظلم کرتے ہوں فرمایا او ظلم او ظلم او ظلم بے شک وہ ظلم کرتے ہوں تم مجاز نہیں ہو کہ ان سے بدلہ لو یا غصے کا اظہار کرو اگر وہ ظلم کرتے تو اللہ پاک ان سے سوال کریں گے اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا کہ اگر بیٹا باپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو باپ پر اس کا خون بہا نہیں ہے اور اگر بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہو جائے اور پھر اس بیٹے کو سزا دی جائے اور سزا میں سزائے موت ہو جائے تو اس بیٹے کی جنازہ نہیں ہے اس کو یوں ہی دبا دو بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہو جائے تو بیٹے کا جنازہ نہیں اور باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جائے تو اس پر خون بہا کوئی نہیں کوئی جرمانہ نہیں چنانچے آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ مظلوم طبقہ والدین کا ہے اور اب تو رنگ ہی نرالے ہو گئے اب تو رنگ ہی نرالے ہو گئے اب تو ہم کہتے ہیں ہم نے یورپ کی تقلید کرنی ہے انہوں نے والدین کے لیے اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں وہ کھانسنے والے بوڑھوں کو وہاں منتقل کر دیتے ہیں ان کی تشکیل اولڈ ایج ہاؤس میں ہو جاتی ہے ہم نے بھی اولڈ ایج ہاؤس بنانے شروع کر دیے کہ اب بڑے بوڑھوں کو ہم نے ادھر جا, جا کے سنبھالنا ہے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ہمیں بار بار سوچنا چاہیے شریعت نے یہ حکم دیا وہ خزا ربو کا اللہ تابود اللہ ایا و احسانہ اور حکیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم نے اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہے بلکہ والدین کے لیے دعا کا حکم دیا علماء نے لکھا مفسرین نے لکھا کہ باقی کسی کے لیے دعا مانگنا فرض نہیں ہے لیکن والدین کے لیے دعا مانگنا اس لیے فرض ہے کہ حق تعالیٰ نے حکم دیا رب ہم کما کماں رب بیانی صغیرہ الہ العالمین ان پر رحم فرما جیسے میں بچہ تھا اور میرے پوتھڑے انہوں نے دوئے میری غلازتوں کو انہوں نے صاف کیا جب میرا کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں تھا اس وقت میری خدمت میرے والدین نے کی لہٰذا آج جب ان کا حال برا ہو گیا ہے بڑھاپے میں پہنچ گئے تو میرے رب ان پر ویسا رحم فرما جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو والدین کی دعائیں لو اپنی جنت کھری کرا لو جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنی جنت کھری کروا لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی بی بی آمنہ زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا پیچھے کوئی کرد شروع کرتا پیچھے سے میری ماں آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آواز دیتی یا محمد میں نماز چوڑ کر چلا جاتا اپنی ماں کی بات سن لیتا بتا دیا کہ ماں کا حق تم پر اتنا زیادہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اللہ کی عبادت کے دوران میں اس نماز کو ترک کر کے اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا ماں کی بہت بڑی حیثیت ہے باپ کا بہت بڑا مقام ہے لیکن آج کا نوجوان اس سے بالکل بیزار ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ ہماری عاقبت کو سنوار لے آخر و داوانا الحمد للہ رب العالمين آج بھائی کون سا انتظام ہے دعا میں کیا اعلان کروں مجھے تو یاد تھا میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں آج رش بھی اسی لیے زیادہ لگ رہا ہے الحمدللہ